اور وہ پیڑ پیدا کیا کے طور سنیا سے نکلتا ہے لے کر اگتا ہے تیل اور کینی والوں کے لیے سالن